نزلهم يوم یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی نحن فلولا ما تم نون ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تولیدی قطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو تم تخل کو نہ ہو تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں نحن قدرنا مو الموت وما نحن مسبوق ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی آجز نہیں ہے کم ون شی کم لا تعلمون اس بات سے بھی آجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو اور بے شک تم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے ام نحن بھلا یہ بتاؤ جو بیج تم کاشت کرتے ہو تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں